جب کہتے تھے منفق اور وہ جن کے دلوں میں الف زارے ہے کہ یہ مسلمان اپنی دہ پر مغرور ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے